جانب جب رات سبات النبی اسمتنا میں نے اولائنا مقلب اوضابان دخلق غالبی اوہ جو بھی نمائن جابنی عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی حضور یوہ سیگن اسمتن اوہ جب رہا سمتنہاں قلقہ قلقہ اولی مصنبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلمتنہاں انا او صالحہ عجل کے فکانت سلاح رسول صلی اللہ علیہ وسلمتنہاں فکالا موقانی یدیدی رمضان ورلہ سبیل اللہ علیہ دا قد جاءني سالار ورقالني فلا تكن مننا ودلنا وما امام الشريك يا عبد الله ارمل يا بلاد يا بنان ورجني جار وصل ذكره خلافات راتل دا صرف تنبیہ دا پارا دا راتل قبل دا وحیم اگر دن را دمگیچ میں قبل دا وحیمی نا از درین قسان قبل ایو حیلے ونائی من فرمجد دا معلومی چیزا کرنے پر ونو کوا دا کمتر اہو خیرہم وقال آفرہم حضور خیرہم دا ورد را وقت نہیں وقالت تلقائنے پتہ ہمار صرف تنبیہ کلام ہو. یا, یا برات نبوت پھر اسلام کو اسلام کی قبل بے ستیہ قبل قبل ادارینیا بنائم او بہ حقیقی درالند بوکی درالند بنائم درجل کلا اول ترانہ بوذ بہ حقیقی بو زندہ کلا بہ حقیقی انقرین کی اگر تو جمع نہیں ہے تمہاراامات قبر الرازت کی تمہاراامات قبر کی دا ہے زہب علامات اگر کم چا رقم پھر اسلام ہی نے بعد المستق نہ چکم خر به صد قبر علامات قبل حاکم علیقلیب کی جمعہ کریدی ابو نعیم بحقید درائید النبوہ کے مانا ازاق ترجمہ سلباب بابو علامات النبوہ پیل اسلام از دمار الاسلام انہی باد البیسات اگر علامات دا چید داد دیفر بودتنی بیر السلام سلام آنی دیل اسلام کاغاز مانی دیل اسلام کھین باد البیسات داگی زکر دکہ فیشن قیانی دیل اسلام دیو چیز متعلق آگر تذکر تذکر داد دا دا دا دام دا جمعید علامات النبوہ دیلات سر ینبی علیہ السلام دیو تیم متا پر چن گئی کیدہ واوا شان درا گئی تو نب تن نماز دان نہ قرب کہ ما دا دجنے دی ہوئی سے وار چھو غلبہ نہ نہیں نو اماں اللہ علیہ وسلم سلام محمد فتقبلوا دعاء ابادر زم منتظم کلاشب گزے او بووری یوم جمعہ کی مخلل بنے السلامنا چتا مکھو کلافی او دو بو بندبست رکھے وقداشنا عتن سجیلا منتشیو بازار تند زغ زفرم انا غبنا ما انا نظر زمانه دین ہے توہرا طریقہ غبنا قادر پیو دکڑی درمیان دو مصل ڈمر زادہ ڈبر مشت ملے گی رکنا له من المواق قالت انه لا ماق وبلہن دی فرشتہ کم میں میرا سمر bari ba jama intezaar ki dena ye gumana na ba ila ma wata ma jamaana wale ajmaran ba shumal me ki ye bore zarur samjhi is tar تو جو ہے وہ کڑا بعد اگے نوڑے اپنے براندرے سے ودی کو سہی دتی۔ انا نہ نہ کلو کلاں ما نہ وڑہ ودا وغیرہ مولا لمےتی بہیران وہ یہ تالکنی تنیسہ من الملک ناں دا وچھنے جو دی گی دے وجرڑ ڈقالنا ثم کار ثم کار تمہارا استاد زہرہ تو سبذ میں سور کا راہ جسات تے شہید تو کو نہیں او کھجوری اٹھا تھا انا فقال لقد اثر نادي اول نبي الجماد ما ظل ذلك الفرم انت نبدا بالاداء بالسبذ زبان دعوت ورکو ذک مجاہدین بحملہ قبل کتابتیم کی تشیہ بدی بنبے سنکاروں گا ان ایکدے جدا مجاہدین کتاب زمان ہمراہ نہ گئے اور تبدا ہمراہ کہیں ماربی کی جدا دا اگ ہستان بدل اچھا کم اوبے دماغ رہو شاگرد تی ماربی کی لکاں دی نقوم مدردا مارا تو زواد علی سر ارا نذر محمد بن بجانا بجانم علی نذر مداد ناجر اور جان نبی نذر دینوی وری دورو و زائر کی کنو کلا مقدس درو پسند 350 پسند اللہ تبارک و تعالی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نماز واجب ہے لیکن جو پیرا قادره والقداره والقدره بذلك لناله ما من دعوه دعوه براث الماء يم يم من داخلين داخلين طلب دعاء دعاء دعاء من دعاءه زندون غير کوئی لا تكنوا جما من ولا ينتكموا سوى كما كما لا تكنوا من انا من ما قال هرجن لدي كل فياد مصالدي وما من من ذلك لا کوئی ديننا فاجلك ترات ولن يجون من دعونا بنقل كل الجن الخميس رکھوںکاؤں سو نہ مخمول <repl divan romance> یا اللہ نہ ہم را محمد دخل قدر زبان حرامن کو شیوتا کر جرامندے کارنے سیندرمان نہ توجہ منہ سو برشه مولانا اشرف الہما بے استفادہ فق جری بڑی دے نہ سہو اعزاقنا ہوا عط uh -huh عطا لمنبرکہ فی اقل لکن فجلاتا ندیشا مالا اللہ شبیر لیری خدا علمان فمازمتا ومالچکی زیری فماجزنا اگر ماجزاتی لک شیئر لیری دل خدا عزیم امید زیر حتا روائنا و رویت اوتا دلت رکابنا جوافش و رکاب پر فرزین اور یا جناب اللہ جو فرمانار کا مقدمہ لا کس لا کا نبی سم کمزور ہے جو باہر ہیں کمیشن نام محمد جو حدیث پاک ہے اللہ تعالی کے ظاہر سے میں ہے اللہ اللہ تعالی دس ہزار دس دن جو مہنگا وقت وقت بکوالی رسو لکھنا رجحان اتراج بخند کرنا قال الرسول لكم قال الرسول لمن لمن اكو بانلاكون بانلاكون بانلاكون ان اجيبا تاكيدا بذلك فقلت بقولا وكلا يا محمد يا محمد كذا رسول الله بنادي ولد هنا ما بتن قالت الله ما وقال الرسول قال لي يا محمد اسمك لي ما النبي هذا نوا نظر شروع شد جن يا اعزائي الباجينا الباجلا كانت مجرد اسمها قريه مليجه محمد ابن سناذا هذانا اعوانا الزايديات تكنيت زيل النور المبارك انا لا من باشميل الايات من القران الكريم بركه انت دو صرف یاد تو مراد و انتم تتوعدون عتاب في فان تصدايا قرن الكرائن صرف التخفيف بني ياذا يا تمرى معجزات وذا صرف مناسب دي اننا لهذ الارادات بركاتا منج مش ميلن معجزات ذنبي رسام سبب ذ خير وبركات انتم اذا سبب التخفيف ذ خير بركات للمؤمنين وانتم تتوعدون رها تخفيفا فقط ان تخفيف الواتاز معجزي صرف تخفيف بني نفرك الكفار على كل اغيل فرق التخفيف ذ مثل علينا غازی دین تقوی بن کو فاریزانی داد سبب ز فارت و منار دغارا نکدا وګړي عام دې نه وکړه ما يا ڈر کر دینا لا والے کرو نا آغا قرضین کے بدوائیں دا ان ڈیڑو کڑونا ماذر آ فرڈنا دا کہ 5 طرح میں نکالا ہے نکالا جب تشار ما مل جے تے ان کی اورما اورما دریں این برائے تے ہمارے گاؤں کی تکار بکر بکرسان طالبان نصیب سے نہ اوزدی کے بعد بعد احضار کے مدرسے راین داغ کا سانور سے جا بکر مسراجن مقصد دار ہے اوزدی نے مرات کے دے کا سان مندل تراو تھانے کہ مرات نہ سانور سے اوزدی نے مرات احضار نے دا پرہسی جنرے کا سان و پھوڑتا فکالا عبد الرحمان شان دار زو دارو ستے دا کرے قرہ جنو کثرہ انا و ابي دی اور و لا دري يكن لي او ولاد لي حلقاره امراتي وخازمتي بيننا وبين ابي سابقر لو بعد في خلاف دي جداب امراتي ونا پرس مخصوص کے داخل دي او كلا عت له بو او بغیر من داخل دي احتمال نئي میں بابا کے کہا جايندا نبی صلی الله عليه وسلم نے تاشید صرف بیان بکر سر مرام مخرج جننا جننا علی علی گری تو سنی سچو دا تازے مہمانو نا یا ذبیق خانہ وا چھ تیم روٹی ور کڑا آ ابو روٹی م ور کڑے ورتا مہمانن پر درور یہ دادا جی اوی چھ دیرا چھنہ بہو تا ک ارزا ارزو نے ہنی فسالم پیش کر دی روٹی پھغال ابو اس مہمانو زروست دیوانی عذاب کا عبدالرحمن نے تو خلاص پٹھو رفتہ باۃ لا برشما لقد تے وی چھ زرزم جس پارش وے ما بکھ سر او جاہرہ یا او نور لوکم دے جنگرہ تو قسم کو پر منع کو سمو کہ جو قسم ہے کہ میں مولا خلواردو ہم کو سدین ہے نہ مشفاق و شر پاچتن نے ریاست کو سی بات دی بکنے میں نہ رادو تو ترنی داخل ہے نا تو دران کا علم کرنا بعد اندر سبب نو پتتر کی تقدیم داخل ہے اچھا جبو جبو واسطے کا کرن مگر خبر ہونے سے اور وجہ شان ہوا چلا فقال للذين اؤتوا بني علاج قال بری فراق انما هذا الروت کردی قال الله من ذا ينادينا من بطل حال بانه وقر متعيني قسمي من فغار تي اخبار ذكر زبان چتیں اور داں قبد قسم نکو پیر لاوان یاد تک کلام بحث لاہی الان اكثر داور دی دوقی حالت ندری چن ڈیل دی فقر من ابکر سمجھ دا مخی ہے کہ گلاغی قسم بوکو اور دم قسم بوکو فقر من ابکر وابے اگے شروع کرا اور قال ان ما دا قسم قول دعور شیطانا حضرت تقویب بھی منوتی رئی یعنی امیر سلمہ کلمہ امیر سلمہ کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند زیادت شئو دلت کا مطبق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلیم بیاس بحث آواز سو اندر آخر کو صلی اللہ علیہ وسلم موجود نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتاہ نبیاناو بین رفکا مناز نمانگا دیو کنگرمنٹ کی لاؤک واہ دوا کم ازل ع اور ظاہر کرنے تک جماعت ہو اللہ پی تم رجما ہو اور ماں کرم تو تیسرا پاکر ہاجماؤں وَنَادَى تَنَامُكَ وَنَادَى تَنَامُكَ وَنَادَى مَادَنَا فَلَجَأَ إِلَيْهَا وَنَادَى تَنَامُكَ وَنَادَى تَنَامُكَ وَنَادَى مَادَنَا فَلَجَأَ إِلَيْهَا وَلَادِي رَسُولُ اللَّهِ فَبَيْنَمَا وَنَتْلِي آيَةَ الْجُمُعَةِ وَهَذِهِ الْحَدِيثَ تَرِشْوَيْ بَارِعٌ وَمَا مَضَى دُعَاءُ سَيَانٌ دَامَ مِنْ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فذِكْرُ حَضْرَةِ الْإِبْرَاهِيمِ وَعَلَى كِشَافَ اللَّهِ يَقِينًا كَمَا يَدِي وَدَاخِلًا نَتَنُ وَإِنَّ الشَّمْسَ قصر دو بارا نغراننا نغوز الما طادين مراجلنا فرنا ندم نم تم در لجمع تلفه وقال ان رجاته الله يحرجوا بتاتما ما قالها ولنا ولا الهنا كان الذي لا زامن تقتا اول المدينه تكاما لكل له وذاك ترى من تنازره اخبرنا ايوان بجنا ابو قاسم بجناب اخي واي یا رسول اللہ جلو جلو ہیں سلامات کے نام ہے ہمیں ملا اغسطین کجوری تھا سلامات کو سنازون سلسلہ عالمین کی خدای وستن ہے منتظر وہاں سن جڑا جڑا کجوری تنفا تھا راہ میں کو اللہ <تصفيق> فان فانه انين السبيه ذي جراح ورا عشان ما يكون جرا باني الذي سبقنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ينتفي تماما مرور راجلك وما شابه شان طيب من لاكون علاماته و بضبه النبي صلى الله عليه وانا ما كده ما سوق انا لازم اني بذكر اني شغال ده بقى اذا كده لا احنا لا عندنا لا كلام عليه رمضان اللي ليله الكسره كان جازي المشوره طالعه انا اللي في هنا والله ممكن الى سميت جامعه مدينه للذات احتياجنا فريات في ده امجد يا جماعه ما انا بنبتاع ده انا اللي قالوا يا قرط ولا قال <سؤال> وما هي دم يا بخي قال ليس لا نزل فيك هذه فواجهت النبي محمد انتبه اجاب عن كلامه نادى باولاد حبيب عناد وانا او تصديق قبره قال قال ربنا بنك وجاري فكفنا فكفنا حتى هذا الكلام المعروف ونأي علينا جاء ولا بيدنا ولكن الذي تمسك به هو الذي يجيكم من لا باق علىك هنا هنا بيننا او يكذب قال لا بيد ذلك ارى الله عمل دو من ذلك في الجنه قال یہ نہیں یہ نہیں حدت اور ہے اور اللہ تعالی قال کہ ربنا انا ترجو من غير جود فضلا او علم مسلوما بدر باقر من تا باقر ما ودا جنا بيا اد جنا بيا ما كنا شعبنا سنرجنا لها رجنا لرا انا نذ ذن قل لا تقدروا قدروا تو و جو کے کے تجویز هذا يا قادي وانا ما ادري ما ادري يا رجال يا رجال كيفنا ولا ياتي ان الهكم زمان الان لا يراني احب الي من يكون له مثلي ومالي وياتي بنياك انتي راك ما ما انا يا ورانا كان من فاضلو كانوا من الاوادل عمر الوجه فسطن صار عاين كان الوث الانوب على زمان وجوم مكان المتراخين قالوا مشتاه خير وانا قلت له مودی عمر کے خبر پہ مقزل بار چیت سہارا یا بار دہ سہارا بار سہرا چیز کی وعدنا دنا كلامنا ما عندنا وراد فطروا وردت بنا قدرا عند جناز جناز من قبل قالوا يا جاري يا عين انا ليسوا قال يا لي على كل زمان لا دون غير الغبا عند متتجه يقولون انا قالوا ما ترى الرجل ويقولون ان فينا قال يا رسول الله انا انا مخلدی ہمارے نام بیشن بینی نے میرے سر ام افتادنی او اور کزن کی ہوئی عادی کو وہ شفتابن حیات در یلنا ذعین اثر حرم من رحیلہ زنا مصابر الا زینا اگر نہ تو نے کی چلے کا سفر کی امت سے جنازے میں لے کی اثر حرم من رحیلہ صلاۃ سفر کے ظاہر ہے بل تہیرہ دینا حقا دروی مکیہ میں سمیتات تو پھر لا تحو احد ان اللہ نے میری نی چاہنا مگر دیوان انا عمل کا کون تو بھی ما بھی نہیں وہ گمراہ تھی ఆది ہوئی ماں پر درک داوز دان میں سوچ تو ہے نہ دعاء تو یہ دعاء رزینہ جنانا راجیدہ پامن بان نے نہ تو اور سے چت بیا کو ساتھ شریف سے قبل زکوۃ تے میرے کو ساتھ شریف دعاء دار اثر بتایا دے چت میں مصدی رب سے قبل ان جنن قد صحر البلاد کو تانیش بنے کو ر کی اور بار کھڑے قال تعالى میرا چور بھر کے پرے کرو کتاب جلدی اندا وقت تمشی آیا بدی ایمان داوری حضور اللہ اور ان تال میں کہ حیات ان دام بنا سو العادلن هو باب کے تابانی زمانہ دسی لا تو کہاں نہ کون کے سراں پتہ وشیا خزانے کے سرا پھلتو کے سراں لکھرمو حالو کے سراں لکھرمو رضی باخراں پترشی مسلمان فلاذ ورا جو رین تال میں کہ حیات من علامات النبوہ وہن شفتا مرنما حضرہ ترن رجلہ امینتی <سؤال> تا سی زمانہ پر آج کی امینتی من اقف کی ہے من زابن پر مغزار در لگا لینی او لفا سروں مغزار در اکوارد الاسمائن در سور اید اس پر نزران ایت موائی فنہو قلدی بات آس کرنی فقر محتاجی کے غنی دام صاحب تدرافیدہ نباد ویچی دعا فقر محتاجی ہے اس سیدار کے غنی محتاجی ہے غنی بات سے فقر زکاة بانا کبھی نزبان سنو سانچتا اور با اتنا غلی ورحنا اغرقات و قبل نکھن دے گناہ گاری نبا ہے کہ غلی محتاج دے فقیر تانسی بکر محتاج دے غانی تا یا تمہا یکبنو فلا جیدو احضن یکبنو منو ولیقین اللہ آحضن امنا بجھے اکتنا یلکین اللہ منا مشدہ راستان سالسان فرادلکہ مقایمت بانے کمورت چمینا بھی یزا سوالے تبین و بین و ترجمان رہنم و خاما فوس خبری کیش فما بین در اللہ و فما بیتے ب بلا جہان جہ جانم بتالات کے جہانم نہ اگر تو آپ <متحدث> تو đoàne miriya da dana bo majada dana khale khale da sama da adi an suno nanani kalana alakala wa ya da dana kai miriya ko harabe hadathana allah jamiya da na bagen abadan nanani nanani so san nau khale da ya mun badan ala hala ali hadin da da mai kicin zara da da da da da da da کان تنہہ فدھیا بڑے بڑے جناب ابو نعمان کے سلام میں آیا ہے ان کے جانوں کا تعلق ہے میں نے فرمایا ابو نعمان أنّا تنمي جرسامة تتزدنا أنّا أمّا حبيبتا من ديان إزالام تتزدنا أنّا لتجال من ديان إزالام تتزدنا ولي أفضلان يقول لا إله إلا لوالي لعالم إزالي لكن تعجب كذا خوف كويليش إن شارن قليل فرابتها فتح عاليان من نداد يأخذ لكن دعوات دعوات جمعات جمعات جمعات جزيناً هذه وعندما دورما طابنا حرقا بإسمائه سلزاته ونسره وشك تبین اسی ذریعہ وقار نے لبقہ رسول اللہ نور کو پھر ان صالحوں و اعلی کی جو کہ ان کار موجود کارن ذات اصل خبر سجلا نتی زیاد اش گناون ذات کی توقی میں زیادا کرنے حدا تن ہیں بنت نکلار کا نام چلا دے قال بے خدا نہیں سبحان الله ما دون کہ مال دون کے خزانے کی تو حکم پر نزول نازل دنیا تو تن کی حکم عادا جننا عنانا جننا درینیا و جننا و جننا میں موجود ہونا موجود ہونا دران میں رسل کا کا جنری قال انی ارادۃ تحظ الہنا و تکف جفها و جناما فتها ساجد قول ک مننا اور کے ساتھ ہی تجادی بھی اسم و سجود و کرم سجادی تجادی بھی اسم و سجود فزہ و رابہ اظہار اور بڑے اظہار اور تغیر و نے بھیجا وسائل دار حرکت ادارہ سے ہمراہ والا مرض دار ادارہ ہمارا صحیح سمے تو ان کا تمہاری سلامیاں پورے دیا اللہ نے زمانے میں ظلم ہونے تھے فرمال لیکن لا باہین فی تنہ او جا فر دیوے کے مواصل قدر یقین دین من الجدانے وہ ذات جنات ہے جو اللہ نے حضرت لتكون في دماء القائد في أثر من القائم والقائم في أثر من الماشي والماشي في أثر من نسائي من, من, من تشرح لها يتشتره <تصفيق> ومن وجدها ما كان معاداً طريعيتي وعن مشاعورنا تسنع وقاتلنا في الأمان اللي أرزنا في الأمان اللي مسلم أزر فلنقل المعادة مثل عفيسيا في العليل هذا إلا أن ان أن أبعلك يجي من السلاة الشراكة من قالوا <سغل> <سغل> <تص> علامات النبوات نا ذکر کردیو جنشاد پیشن گوئی دا تحقق در سیر کلی دا ene وجه من علامات النبوات خلاکی بہ ہر قره داخل قریش نے دو امارت باندې بجغڑے او سوق بہ دوسو مرگی چوبیسه داو سب دا ہر کبنی میو دا داو امارت ای جگرے خل کے تباہ کڑے او یوی کو نازع الحی من قریش ہرکی مخضر داخل غازو قریش نہ قارو ما تا من جگرے فمارت قارو دا اختلاف کی میں تو ضرور ہوں جی سے مرغی نہیں کالمر خدمت ایسے دے اروان غلمتن اندھا غلامان ملازی کی ریچنا اللہ ان انو بیتن مونو چی پلانے دے, پلانے دے ويا تتنايا يا نموزات نبیبت و صلاحیت کیما جی کی دوں بغیر جی معلوم خلافرت خلاف منہ چاچے تھا مرادا سے دا دا دعوت کی چاگبا سبب دو دخول دو جانمی ملا جا میرے دا تنا. نصب دعوت مسلمان سے مر گئی دسلنا سب زمگنا میں تو کلو ستیہف کے بے شرد اکبر شہر مبارکی احتجاج سہارا بھی جگڑ گئی جو چوکیل مر رہا شنتا ہوں باے زکو شار نے فرج دان تنوساتم کی طرح چلنے ہم یاداتنا لگا نہ نہ کران صاحب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن عبادہ فرمایا فلا فلا رسول اللہ دپون شاد صاحب درمیان کی ما ورا نہ ہو درمیان کی دلیل نہ ہو دلی درمیان کی دعویہ ہوا عند الجمهور عارضناهم او ما عارضناهم فطيبانه و فطيب تهالهم هم يا ترى قالنا النبي محمد ان الدره اكبر من فضله الله عليه وسلم اذا تقومون ذاتا ذاتا فتدل يداروا تدوروا تمام مواجهه تو مراد تھا کہ نشاط عالیہ تھا دجالوں نے کہ زالونہ قریب ان ثلاثین کلومیتر کلومی از عمر رسول اللہ در نے جگہ دے جا ایک بار رکتا وقت رسالت نہ کہ اب دعو د روحیت ہے اب ان در قرآن نے ابو جنم تن نے اور قران نے ابو سلمہ قرن قال سنہ انصاف تو انصافی میں کہا قالوا لك وما يعدل الظالم عادل خلاص چیزیں ثوب انصافی کی چیزیں وناقف قد خبت وخسرت کجالذین صافوں کو تو بتاوان جان کے واقع کیا قد خبت وخسرتا یذین صافوں کو متضمرات عبیدار بھی ہوتے توانی تھے الا ما کن عادل فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان نہ کرو فقال لوذا و او دمشق اصحاب البدنوی تدمر مغربی دلوی اور ظاہر باریر مانگوزاری خدای حقیقت تو کہ ایمان نہیں اصحاب یخرہ حدا کو ان صلاتو مامونی بگنے تو اساسن فلمن د من دا بسر دے دوک د من جنو د دے صحیح دے رپگار اور وجے خولے دروجے دا ریر ملکا سر وجدار یا پروول قران اوراں دملی خوف صحد بنا غسل خدای جو درفیم نبولی ندید السورینا ہدل کوادیو گریو تے لے کی کہ دے زما سدی یا بخات حضرتن کو جی کہ بخلا بے وئی یقین نیوی آو آو آو آو آو اصل سر دی دی دو دو دو یا والے لیکن تراکی بڑا مرتبہ لگا نا لیکن پر ، نسل لو قاتل شي داغي ثابا فليتا اغابنا وقتذا داغذا شود تولی شي ايكم ذشيني سومنذو الى نذيه نجا دانتے وليكي دغش دلوغي فواقذو قلج فيشان سومنذو الى قززي و فرذش فرذ فيشان سبقل فرس و دم شي داغش ترشي ميد وشال نو دوينا و ہو چا دی در دی یا حرکت برادی دونوں سڑک چورٹ روی دشی رج پھل تمہیں بھی راوڑے سے ہاتھا نظر ہیں۔ كما تو كثر بياني بالرسول صلى الله عليه وسلم كبا وكوسا اوس بارو امي هرجنا محمد النبي قدنا خبرنا لا ماجان فجنا دازو دني كفلا كالا كالا كالا كالا عليه كالا فالعين ذا كما رسول الله صلى الله عليه وسلم او دعوا قلكم فلان اخر من السماء جسمان را بريضم احب الي ادروا مقام هذا قد حلاقه تبدن دي حلاقه دي ديني دي. خدا تو جنگ پا بالت سے میںادیس مخلوقات قرآن اللہ تعالیٰ اس سیلکت کے بعد نہیں یورک اسلام اسلام کے پانچ سو صاحب و, و حالات بین بہنی تھی صاحب کو حالات دے و دل رہا سلامۃ النبوہ کی ذکری تو تناسب ضبر ہمم وہ ہمجدا بیامشات الحدیثی ماذون الامی اعزنا و منذور بیان و گمان ذوسمان ماذون الرحمی دون ہمارا تفصیل دگی اغا اللہ علیہ وسلم الکیدے تقریب اور منک کسن جن کی منک کسن رو گم کے یا سید جان انت احمد علیकुम فقاد حمت امره لم النار ذان غائب کو ذوق جہنمشیں فاتر رجل اسرار غبین بین لسنت بخبرہ خدا سے وں ان وقار قضا و قضا قال مصعب بن انس فرجال مرزۃ الاخره وافصد غسل بان بشاعت نازیمن قل ابشار السغت اذهب وقل له انك من اهل النار ترجمۃ الباب دال ہے بھی کیوں بھی یعنی قلصت من النار دا من ہرام حکم پاگوان جالو اس سری سادی کابلہ سو پر ادال کذابوا ذات سے میں کرامات تناسب پذیر ادال کرامات جو کرات کو جیسے پرشتہ اگلیے وا گئی اور نو کرامات دو متی پانچ کت کے معجزے سے عام ہوئی فضیلہ حسن تناسب علامات النبوه صلی اللہ علیہ یاد خبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فین ہ سکین نزلت القران یہ مقام کی ترجمہ الباب ہے فین سین ادا خبر کو فزمان من علامات النبوه فی دار دعوت بزارت تنہرو کے کے یا الفا کیرمان سے نہحسام الدین والا اصل قران اور مرکل وجگا جوڑمک وجڑ جوڑ اون پکڑو گل پکیو اللہ کو کرے غلط ہو گئی زنے زڑے بڑا کہ جوے آنے سمو راہویں اوران گئی لے سگے سل کدا صدقا نمازے کرے او میں سنما سلامو کر جاؤ دار سچیا پدے پہ زبابۃن مارو مزاج چ مزکور نمازے کو نوشو دے کرے چموند میں فارک نہ ہو تو نویرے دورے او او فقال دا دا دلیل مقبری دا مقبری تہذیب سے بدوامہ چتار دوام فقار اقرا تو تہذیب سے بدوامہ ددے فیلبانی خدا نے ابو پداوخ کیا صدا اوریز نیدن اوریز سورہ کیدر دادے اب آثار دا مقبولیت عام اللہ و اذا ظاہر مقبولیت یم بغی نا دوام العمل اشتغال اثر فالیبانی تانہ فقارن کھتا نو اثر فالتغزیہ و فقار اشتغال یادہ اقرا قایندا سیدہ عالم را چین کتاب خودین جتا کلا فبين ذلك الكراداس ظهور دارا میراشن اكرن دم على القراءه اكرى دائم شب غلبان يا انتقامك وردون رت بينها السكينه ذا هي قد السكينه ر سكينه اصل جدار الشيء من مخلوقات الله تعالى ينزل للسكون او لا يخلو عن الملائكه المخلقين فرشتون فرشتي فيغي ذا سكينه ان ذهب الشيء سبب السكون نزلت لنزلت للقران دينون دوجد خلال للقران لقراءه القران يا تنزل القران وعبد ذر محمد بن يزيد ولد انا محمد يزيد بن امران ولعذان الحراني عبد الله بن علي مالك عبد الله بن خالد بن بران حاضرين يا ابن الجاحظ دريسه نيويش ندريسو نعم قال ترى من ارينا بطول حاضر فاز بما فقال له ابي يا بارك حدثني كيف سنات ما حين ما تبان وكا سترنجي قال قال تاسوا النبي صلى الله عليه وسلم تاتليد النبي عليه السلام في واقع قرانہ بیانمادہ اسرین علی الاثناء من غطول اشفمان زلو کو میں نہ کا تھا پس ابارہ من منزل کاو حتا قام قائم الظهیرہ ودر ذ سورۃ گرمی قائم الظهیرہ مرا ذل الظهیرہ اور ذل الظهیرت نے کہا قائم نے کی چا فزیدری کہ نا فائن دیو کا حتا قائم قائم ذی وذری ذ سورۃ گرمی وخلت طریق غمی فق سو کشوش نہ پی ارزو گرام پی خداو خالق الارے زامر فی احدن دمال الخلا ذری سوت <سؤال> the goal of this chapter is so glad wa di kaniza khal ko talab kao zindidwar anan khudra qadad kai kum sala fa la mudavat kum sala theer chafer ana mudashina bina salam kharaj tuan khudra wa میں sawqi me theer chafer me qatl an khuduma hawlu qatl me ter chafer faiza nabira milawshum ewne milawshum mu'min idh yusalkan kayam berundagara matim gavan yara ma fa ma نم تدی ارام دو فرار ہوا ہے وقالت له من انت جرا ورثت تر جاء ولا قال لرجل من اهل المدينه او مكه او الجزيره قال ابن سديد مديني والا او مكي والا ذكرت قلت وافي كن منك انس روات رضی اللہ جاہت قلت ابي كن منك قال ابن صاف قد گرے کہ شوزتا قال نام قلت افتح له اجتبہ قال نام ناي ترضا دفش پر دیوار جو قرنی مار جسن دوسرا عادی موجود و ان مالکان زارب قین دعوا چاہی دا مروت پہ کی بکیو اے مسافر دو فارا تو کھارا خپل غلامات بے اجازت کرو کہ مسافر دین آگے تو ور گئی عطا الحبن اپنا اوزیننک با تو لہ شرین تا اجازت بالحلب مالک نشا قالنا ما در شر اجازت اولا شہر تو کہ قلت انخذ زرا لا متند برا درے دا خاور لازم تو نا ول و قتل مسلہ تا غرض قال لهم النبي الرسول تقارئت عن اوكزهو كذيب بجكم فوافقتوهني سيدنا ميلوش مندار سے جابدار چھو فسبب تمن مال لبن دااری ما خود بت کہے شو دو مرحتہ لا یخ زائی کو نے فقلت اشرب یا رسول اللہ اس کا قال فشربا شم داو اس ثم قال المی ان ذک وحیدی وقت کو چوز وقت کو سڑے دا اور نبی نبی لات ان ترجمہ جواب بابوات گمان بھی جلدی زیقین کو تمہارے اللہ میری مصیبت نخلاص اولاہ لکما واللہ الساس الفاری قسمت کم فاللہ وعنی واللہ لکما ناردکما واللہ الساس الفاری ذیمہ آران ردانکما تو اپس کھوم الساس اٹھالاو خزرکو انکر نور خد کر روانی دیو اپس کھوم اٹھالاو انکی ساس اٹھالاو انکی ساس فتحالاو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فنجا نبی رسولی اللہ دعاو قلق فنجا اسی رو خود فاجعل النار کے بے ذرا روان جب سری با اوازی کر کے تباس تشاؤ میں تو بے شک یہ دعاخ لتا تو کو تم بس من بھائی تو خبراؤ ما پد فجال انا شروع سے صلاۃ نو منا تو تم سے الا قال اور شدامان تو صدق کے اساس ہے کہ مالو چھٹا خدامان فیشم جتاس غالیقی مدیمان امن دک امن الور نبی علیہ السلام ہا ہوے کہ یا اب بکر صدیق را کو یا میرے کو ہے را جو نام ابو بکر صدیق را لا القا الا قال انملاودی یوتورتم کرو ایل باغات تک کک ک پھیدند دل پر ذللی پر تللم نشتی ثوک دی طرف فلال <سؤال> کا احدن الا ردوه نملاودی سراقت سک مگر واپس کرو یہ فدی او وقاف نا و قالنا حسد دار او پالنا فدی کر مگر ف احد معنی ایا دثنا مالنا دثنا دثنا تذنا کنا کنا خاری مریض تو تو تو تو اس دا کے لاباسا پروانے فقالا اولا باستا تخورن شاید دو در نبی رسول عبری فقالا قلتا تخورن تو بے چھتا فاقون کہ اللہ تخورن دے بلہیا حدن حما تخورو او تسورو علا شہن قبیر تا تب اللہ چھے جوش ہوئے و حم لکی فیو بڑا پانے بڑے ست دور القبور او ملافقید قبرن سفقات جی مترباب مطلب دارے قالا نبی صفان عام ازنا باہدرواتو کی رہی دی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد اگر نسلانی فقانے قولو مائدنی محمد بے بدار امی پرافی گنڈا کا ورہ مائد سپر رتی کرن پیدی کی دی, دی مائدنی محمد نفی کی فو محمد فبر شبانی مگر مائدنی صلی کری آدھی اسے واحی واحی نشترے مائدنی ما محمد اللہ مائدنی صلی کری دی فا آماتو اللہ اللہ مردار علاقی کم فدفنوو نسواد سن خاک داخل شبا ک ذمہ کنا قبلہ کانو اومل دین سوراو ہا ظا محمد ہا شیر محمد بن سعدہ دے کار محمد ولد مغل داں لمہ حرب ونو چھنچ دعوت خری دینہ نبشو ان صاح بنا قبلہ کنا سوس فل زنگل زادی راور داں لے قال کو ہودی راور داں مگی دا با برو نہ ہو ثانی نو نب قبلہ کنا صف اعمکنه جوار وکنا صفا نے خدمت میکیل جو واسطہ رسنہ سے داخل بن با کے نکی بیرا ور بڑا کو خدمائے فلاب کسراباد چکن کسراسرانی سلطانت فلاب ہو۔ اذا پیشن کی نے بیر السلام علیکم صدر سجدہ دا وہ الذين اپ محمدین بیہ دیے جن کہ نہ کنو زما بسم اللہ اذا فزان نے بسات بلا کی رضی عطا سے بکر توے فلا اللہ کی اور یاد سنا فرشتہ تھا تھا الملك نے امر جو نے زمرہ غیر وہ قالے قال کی فلا نظروا فجاءت انا من يمنه فجاءنا فنزله من ابي الحسن فجاءنا اني يباني خلق لي و يقول ان جعل لي محمد الامر من باني نزي و لعاه فجر ذولم فجنم قالوا كلمه امرنا ما طلب اماره فصدق ان كتب زبا نا مزما بامر سمعته سمعت ابي دريكمه قد و قد مافي بشن دیر خروس را گره و قد مافي بشن کری گسین من کم را گره مدینہ و دیر کا سال کد القون کا بر لے روان نبی رساند قاطم او صاحب ابن قاسم شمس خطیب الارسال تو صاحب ابن قاسم شمس وتی یذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب من جرید نبی رساند کہ او سانگ و لا واشن نبی سم وسوا یوشنا تا چور سانگی حتا کھو دل کو سیل بدل دیر کے قطرم کی دسانگی قادا دام ما او خبر نوری نمیریفارا کئی ان يورا کل <سؤال> ذوری دفیک ز یقینکم کماں گند ارا یقین کو بتاوالا اس جماعت حقوق خضرشیدی حقوق کے صاحب مارکی فیک مارے تو ز یقین کو متا باں اگر شخص اوریتو فیک مارے تو جو خضرشیدی ماں صاحب وار کلام چمالی دی پاک برنی ابو ہریرہ اقسو اذھو باذ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقسو پاک برنی ابو ہریرہ تو ذا ثغری عبد الله رسول اللہ صلی اللہ علیہ جو دو دوم رئیت بھی ایسی وارینی اگر مولد ما پفل لاز کی بنگلی تو سرو درو فاہم مانی شانه غم ما غم کردو مادر شاندی دک دار دکتا من لباس نسا دی من لباس رجان دی وجد غم ظایر دا بلدہ سبب دفار دو بندشت قرم کردی فاہم مانی شانه غم ما شان شانه غم کردو مادر شاندی دار فوحی لئی وحشماتا فیلمانا پخوبکان انفقوما ایرگمو ککولا ورکا انفقوما فلفقتوما فتوارا هم. کا اشارہ دا سہولت محل محلے محل محلے محل کی یہ دم کو کوشے غیر محلیہ لو تا زنگلی پلاستر ویرا سمضا بغیر محل کی اسے کہہ دے محل سال یہ وجہ ذم تم چ کہ جب منہیان ہو دین دار گذہب للرجال منہیان ہو دین دار یا فاذما فذبن زہاب ذہابر ما کو دے زہاب ذہاب اس سے ذہابر ما کو یعنی تو لے کے اصل ما دے غلط ردی وجہ دیتی میں چاہیے ردی ذہاب لک دا خود نبی السلام کی راوت کر ظہور بعد الیراضی <سؤال> فسنبذ زمانا اгдаل <سؤال> فسنبذ نبی درس مسالمت القضاء و دعوا کڑے و سودانے سی ہوا با حیات نبی درسم کہ اخلاق اوغا فست حیات نبی درسم و اب بکر صدیق کرنوں پزمانہ کی اخلاق نہ یخرج ان بعد اباد نبوت فکان احدما الا لجن سجانے و الاخر مسلمۃ القضاء صاحب الیمامہ فيا دنا محمد عليه الصلاه والسلام دنا امرنا مشامته امرا غيره فراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في منام يعني هاجر من مكه الى هذه الانغلام ذهبوا ليلى الى نمر داو لا منو من علامات النبوه ترى للانبياء وحي تنلخصتنا صبرني هذه المدينه يرتوي ورائت رؤيا اني هاجر سيفان من كذا صدروا و ہزر صواب جو اپیونہ فیض ہوا نہ حضرت سے فن فن کتا صدرو فیض ہوا میں اس نے منی اشادت بجنگہ ہک سماد تو کر بھا دا سنوا کان او سمہ ما جا لا کے نور کو تو ہدی میں تمام منی نے نے اور اے تو فی عکرن ما لیذ کو دی خوب کی مکرم تن حرو بدروات جزدہ خوب کی میں دام لیرا لیکن میرے در یا دا لیذ میں پہنچے مکرم واللاذل جمليه ذماران ده ذا والله, والله خير الناس والله خير يا ثواب الله خير ذامت جمليه درياون ده يذاهم المؤمنون اغبقرتن حرثو نغم منا بشهاده سميلوش فاذا الخير ما جاء الله خير كي قوم كي والله خير وهذا الله به من الخير يروا الله خير ثواب ثواب كامل اضافه كم شيت سيده توش مراد كما وثواب ثواب او کامل آتان اللہ و او یو نمارا دارا اللہ آغا خیر, آغا خیر اصواب آصواب کامل عجر کامل جنگ بدر کی مراد بدر سا دے بدر بدر سانی دے گل دے بدر سانی, دے بدر سانی دے او دو <تصفح> بدر کی بل فقال نبیل مرحبا تی. جمینی او طرف تے نورا. را خبر خوش حالی خاندہ خوشحالی ان ویل وکھا ام بات ما مفاطم لا نی تو چ سکون کم راز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فی ذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام مخاطب میں اس تو سکا ما خال کہ نبی علیہ السلام فقالت باذرات کے لیے عز استمار ما پتہ ولا حاصل ما تو تھانے واسطہ تو با وہ خدمت نو فقال اسر الیہ ما تبنا فت نبی علیہ السلام کہ جناب جبرائیل کان ارجنی قران کو صلیت ما تو کہ قران پڑھ کر وإن نواذ العام مرتين مات سکارے دوذ القرآن پیش گزار دنی وی نی لاورا لا تنیدیتے دیو عالم دین علی نی لا نی دورا ہوتا خبر وال کول پپلمن من جبریل لا من علامات النبوه ترجمہ کے دین ابواب علامات النبوه فی الاسلام ولا ورا الا حضرات جلی گمان لكم پدی ثوا ولا ورا گمان لكم پچاند جبریل بانی مرتےن الا حضرات جلی تو اول داری بیتنا کوئی اس کے دن کی زمان سبا بکیتو دوئیو جو فراق معلوم شاید فقالا ماتر زی نبی ماتر اویل دو خشانی انتاکونا سید و رسائل جنن کہ تیبی سر دارت و بیانوز جنت نا یادن اسیان بیانوز جمام و ممین ادوحساد و مران فضاحق و رزارک نماز دیو جنو خاندر رس نمات را روان دیا زاہر کے لدی دوار تعرض معلومی کی تفق ہوئی بیتنا یعنی فضا داتا ن ناریش رسل فاتہ کو اللہ دی فضیلت دی فطور راہ دین فبک کس مدعا فطور راہ غذائی کا فبغت فطور سمت احواس رہا ہو تے فطور خبر ہو جائے گا قال السلطان زاری مات تو پوچھو بالا دین فصوفہ حضرت نبی علیہ السلام نے کہ پرہیں دعایت جو تنویلی فقال صار ان نبی علیہ السلام برے نے انه یوبذو پات کے پے اللہ علیہ وسلم کی جبائی کی بات شیئے گا وہ جنرل لکڑا فراق نا درست فراق مانے کے سو مسارنی بے ماتا خبر اکلا فاق برنی انی اول اہلی ویتنا قدالت پہ وصول بانے کے تب اول دہلی ویتنا چیتاو ما عطبیع اتنا عطب جذبہ مور پہ دیکھیں گے پہدی بسی پہ ذہنک دومی خاندل حشکات ظاہر دے مکی دا ذہنک دبا تو جڑا ذکر کا <sous -urry> لا او الا الله حضر اجلی و ان ک اوله د ب لحافتن ببیخواقعتو د دی پهاس د ب کار ک لا وړی اوس ذ ک را ی اشک دی معرممیگی چې کے سبب د دی بشارت و چې انا س تنسائل جلنا ال کے سبب د ذګ ک او لحوق نابل اش ان دو د شله کشا کے مل دی یو او کی ک په حز ک او سبب دو ذ ب په سابقات او ح ک دی جملی د اسباب جانا تو دین کی سبب بشارت سبب یا کردا قدیم مقام کی تقدیم تاخیر دا دا کیا اسباب رہا دا دا تقدیم او جڑا کر دا, دا نبی دا دا, دا فارد اخبار اخبار دا سبب دا خوشحال چون کیا خبر فو فات باری زیاد غالب ہو دا سبب دا سبا اگر قدعیسا ہو, قدعیسا خبر دو پاک غالبا ہو, ہو, غم والا ہو. اگر خبر گرو کو منحق ہو سب کر دے دے جا بشار بشارت بیادت پر کھاؤ تو بشارت بیا مر دولہ چاپ بشارت بلو کی بشارت بیات کم ذکر کرے دے بلند سبب ذیح کو اگر از بشارت بی سیادت و سجمش نذال مجمعات سبب ذیح کو ترجہ بشارت بی بشارت بالحق اولا اول دگی معیو ما معیو بشارت بلا خاص خبر بلا خاص غالب الذي وجد انك سبب ظهار المكاوبر دي لسبب ظهار زي قرن دي امم يا قال كان امر من قضا بين ابن عمرو وقال الرحمن الناس ان لنا امنا نزل وقال انه من تعالى فقال امرنا بات هذه الايات اجازه اجازه نصر الله الفتر وقال اجل رسول ان علمات الموت تبديل خاصه ذات سوره دلالت في فموت النبي الرسول صلى الله عليه واله <تصفيق> النبي صلى الله نہ سورت الوذاوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 106 قدیرا خاص علامات وبہ اس ذکر کی سورت یا علم اعلی منها الا ما تعلموا پڑھیا جاتا ہے انا الحمد سنا ت الرحمن من كلامه 하자 سنا عبدالرحمن علیہ السلام اور ابن ہنزلہ حضرات میں قصیلی اعلی حضرات کا مدن نبادر خالق راز میں ما ذی من حراتین مند میں اسی وجہ پر شانت مار کے خطان کی قلت سے فيا اخوان ذلك من محسنيهم قبل ذلك عمل قد احسان محسن ديننا وما اخي يقول ان مسيدا واتجاوا ما في النبي صلى الله عليه وسلم الله محمد انت ترى يا ابني هذا تنال في ابي انا ابن موسى الناصني انا بيتقال هذا للنبي صلى الله وقال ابني هذا من العرب اذا خبر والكمل في او ذا اصحابنا فياتين نودا بيو كو ضمن علامات النبوه امم وياتي تصنع سلام عمر بن عبد الله بن هنا يا يوسف بن خبر رسولنا ذا غير الطرفنا خبر شه وذا من علامات دا النبوه نادى خبر ورك موت جعفر وزيد قبل هي هذه الخبرين ذا غير خبر نورغله امم وين اوذرفاني وياتي تصنع محمد بن تو بہت <:سٹا> قد ادعوها لكلما وفرخذ قد ادعتنا امر النساء <سؤال> قد ادعنا رجل الذي موعدنا غدا خانداب In Fishاق an fi Persön قرار انجام کے ساتھ موظیر ہے ودالجان و بناروس اپنا ص gramm цیام بناients اگر ارتا ایساء میں نے ش lobأour اپنا بنام جلد ثانی 500 رشت عatin قرار پر عالو امر ا replied ایساغと آرد جانت الحلój و اپنا ا Veronica کے ساتھ سامع ردی کہ اگر اپناشل اس لئے انجام بنطلق مبلز وینٹ انا ساذن رساله مجلته الملكه قامنا بدار بيت محمد بن الصلو وصلنا دعوته عزيور بيني ماي راما بيني بيني بيني اما كلامات النساء ما تعرفوا تسجا لها بالحكم فاينا السيد الوالي سمط قران والله لا يمناتني تجارت تو ضمانه شام قدم واقلي پريك مغاز مكام التجاره صباح شام فجعلوا ما يقولون صاد سرو شمہ جویل بن ساتھ تو لا طرف او دا زخلی خرنے دی کنی دی مال چا وا آواز وچ تو لا طرف صدا کہ جا رہا ہے یم سے کہ اے سارے بندہ اپ منی کاوی نہ ساتھ نہ ہونے جو اوپر تو گڑ داوان لگا کھا دے وا سن رہا تو شش شٹر شٹر کے سڑ داناں تا پرے د مگنا وری سر فل دان فیننے سمے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یم نے قاتل کا نبی نے صلی اللہ کے لے قال ایا ما وقتن کے قالان تام وقتل کے و اللہ ما ان زبو وین انا وذا قدر سمسترے ان لوگے او کن قد نہیں بڑے قالوا اللہ ما ان زمینہ کفار نے اکیلا اور وا. مسلمان نے اکیلا دروغ نو نبی علیہ السلام اذا حدث فرجائے مراد ایک حدیث محمد محمد خبر رسان سرب کون کے نما کالت حماد کرتا دی مہال کا شراف شراندھینا چتمن چھوٹ میچھی فرے نا, جتمن من, نا او من او مینار من پسرے نا او من او مین لڑک لہ في عبد الرامان بن شعبت أخرين عبد الرامان لغيرتنا بي عن المصادر أكبت أنزاري من عبد الله عن عبد الله أن رسولة قال رأيت نازم اجتمعون في جهي غطام وعملت فنزارة روبنا وظلوا ماني وعباد النزغي والله يأكبر الله سمع غضا ومارفا بيده قال بمن سلام على قريش النبية يا سي فريعه هذا جرى بنوت هذا جرى وقال وقال من صن عن النبي صلى الله عليه وسلم غربني فجاءت جناب جاء في شنگيد من اراوات النبوت جاءت جناب منارينه النبيه السلاماتن قال صلى صلى عليه قال كنت انا انا ان جبريل اعطى النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى يتحدث سمع صلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما منادى قال كما خاضر جهياتا. وقالت من سلمة أيها الله ما حسده إلى عياد حتى سميته خطبت النبي الله صلى الله عليه وسلم بخبر الجبلة كما قال. قال وقالت لأبي أسمان من سميته وكما قال من السببات الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى يعرفون كما يعرفون أبناء.